اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر بارہ الحمد اللہ اے بھی بڑی اے متیس حضرت ابو ہریرا رضی اللہ ہوتا ہو. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام یعنی اللہ اکبر من حسن اسلام مر ترک مالا یعنی اس کے کر رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ ذرا اس پر تھوڑی سی چند بن تفصیلی گفتگو ہوگی ابھی جو ہو جائے گی ٹھیک ہے ورنہ یاد رکھیے گا نماز کے بعد انشاءاللہ شاء آپ نے سنا کی امام ابو داود رحمتہ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ لاکھوں حدیثوں سے میں نے چار ہزار اپنے سنن میں حدیث روایت کی اور وہ چار ہزار حدیثوں کا سارا دار و مدار ان چار حدیثوں پر ہے جو میں نے اپنی سنن میں نقل کیا ان میں سے ایک کیا ہے تو جس نے اسلام ترک یعنی اللہ اکبر کیا مطلب ہے انسان کے, اسلام انسان کے دین کی خوبصورتی اور کمال حسن حسن جمال حسن حسن جانتے ہیں نا ہاں کون نہیں جانتا حسن و جمال کسی کے آدمی کے دین کا اسلام کا حسن جمال کمال یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بھی بچے ناجائز چیزوں سے بچے شکوک و شبہ سے بھی بچے اور لایانی اور فضول چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے اللہ طرح سوچو دوستوں کتنی بڑی تعلیم اور کتنا ایک بنیادی وصول اللہ حرب کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واللہ اس حدیث کو سمجھیں قدر تفصیل کے ساتھ اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث عمل کرنے کی توفیق رسی فرمائے من حسن اسلام البر اسلام کی خوبصورتی انسان انسان کے دین کی اسلام کی خوبصورتی حس اور جمال اور کمال کس میں ہے کہ انسان جیسے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے ناجائز چیزوں سے بچاتا ہے مکرو چیزوں سے بچاتا ہے شخص صبح والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو فضول لایا بیکار اور بے فائدہ چیزوں سے بھی بچاتے سمجھ گئے نا یہ حدیث کی اسلام کی خوبصورتی ہے اب فضول چیزیں کیا ہیں فضول چیزیں کیا ہیں امام بحکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مثال دیتے فضول سمجھ میں آئے گا کہ اب اللہ بھی علیہ وسلم فرمایا عبد اللہ اگر تم اللہ زمین پر بیٹھے ایسے زمین پر عادت ہوتی نا ایسے لکیریں کھینچ رہے ہو ہوتا ہے نا ایسے آدمی بیٹھا ہوا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عبداللہ اللہ یہ جو تم لکیریں کھینچ رہے تھے اس سے کیا فائدہ ہوا تمہارا اللہ اکبر دوستو ذرا سا سمجھو اس حدیث کی جامعیت گھنٹوں اس حدیث پر بات ہو سکتی ہے کہ لا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آخر یہ اس سے کیا تمہارا فائدہ ہو کیا مطلب ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے دماغ استعمال کیا اگلی گھسیٹتا رہا زمین کو رہا کچھ تو فائدہ نہیں لیکن مامن سا تمر رو بے ابن آدام اللہ اکبر اسی حدیث کو یاد رکھو مامن سا تامر روب ابن آدامہ لب یوز کور اللہ اللہ کانتر حسرت یوم نے فرمایا سن لو آ فرمایا سن لو انسان کو جو اللہ نے زندگی دی ہے ما من ساعتن انسان کے ایک ساعت ایک منٹ اگر ایسے گزر گیا زندگی کا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو فضول گزر گیا تو یہ ایک منٹ فضول گزر جانا قیامت کے دن اس کے لیے بڑے صدمے اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا دوستو اس وقت کی قدر کرو جو اللہ نے دیا ہے عبادت ذکر اسکار یا ایسی چیزوں میں استعمال کرو جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہو فضول جس کو کہا جاتا ٹائم پاس کیا ٹائم پاس کرنا یہ بڑا خطرناک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے تاکہ ممکن ہے نماز کے بعد اس پر پھر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے اکور اللہ تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ وکافہ وسلم بعد محترم سامعین قبل صلاح نما حدیث چل رہی تھی من حسن اسلام المرء اے مالا یعنی کہ انسان کے دین اور انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اور حسن و جمال کہ انسان ہر فضول اور لایانی چیزوں سے باز رہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا نمبر ایک آپ حضرات جانتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحل قد افلحل مؤمنون الد فی صلاۃم خاشِون آگے ودینہ ہو دیکھا آپ نے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ٹائم فضول کرنا رات رات در بیٹھے رہنا نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام آوارگی اور ذرا سے یہ آ جائے تو بھی اور کیا پوچھنا رات کو دو بجے تک بیٹھنا دوستو کامیابی کے لیے قد افلح المؤمنون کامیاب ہوئے ہو گئے کامیاب یہ نہیں کہ ہو گئے یہ مادی کا سیگا ہے عربی زبان یا ہر زبان کے اندر کسی چیز کو یقینی ثابت کرنا ہو تو اس کو سیگے مادی سے ذکر کرتے ہیں ایک تارآبات ہاں؟ جیسے ماشاءاللہ اللہ इनसे पूछा जाए कल आएंगे आएंगे हाँ आएंगे पक्की बात है समझो मैं आ गया हूं आपको जाना हो उमरे के लिए उमरा एजेंट के पास गए साहब बिल्कुल पक्का है अरे साहब बेफिक्र हैं आप जाएं बैठे आप जिद्दा एयरपोर्ट तक पहुंच गए गए नहीं बे तो बेंगलोर में बैठा हुआ है किसी चीज को यकीन साबित करने के लिए سیغ مادد قدا فلاح الم بس ایمان والے کامیاب ہو گئے لیکن کون الدین فیصلاتم خاصرون جو اپنی نماز میں خوشو خزو پیدا کرتے ہیں نماز کے بعد و لدین لغو مدون جو لغو اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں دیکھا آپ نے کامیابی ہے کامیابی کی چیز پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں عباد الرحمن اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا وہ الرحمن الرحمان اللدین یمشون ہونا اب تلاوت کر رہے جائیں تو نیک لوگ کون ہیں ول ول ول وید مرو بلغ فضول لغو باطل بیکار کار چیزوں سے گزر ہوتا ہے تو نگاہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں تو دوستوں کہغویات سے لغویات سے فضول اور بیکار کار چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے آج ہمارے اور آپ کے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عقبہ ابن عامر سنن وغیرہ کی حدیث اقبا ابن عامر کہتے ہیں میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا سامنے سے اللہ کے رسول سلم آ رہے تھے ملاقات ہوئی مسافہ ملایا تو میں نے کہا یار رسول اللہ بیما نجات المعمن ہمارے مؤمن بھائیوں کو نجات کس سے مل سکتی ہے نجات دنیا کے فتنوں سے اداب قبر سے اداب نار سے ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے مل سکتی ہے بیما نجات کن اعمال کی سب سے میرے ہمارے مومن بھائیوں کو نجات ملے گی آ نے فرمایا املک علئی لسانک نجات اگر پانا چاہتا ہے تو انسان املک علئی کا لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو نمبر دو وب کی علاخی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو نمبر تین ولیس آ بے تک اپنے گھر کو اپنے لیے کافی انسان گھر میں رہے گا بچوں کی تربیت کرے گا گھر میں رہے گا بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے گا بیوی بی بی بچوں کا حق ادا کرے گا وقت پر سو جائے گا لیکن فضول باتوں کے لیے اگر کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو موڑے بوڑے ماں باپ خدمت سے محروم بیوی بی اپنے حق سے محروم بچے تعلیم و تربیت سے محروم اس لیے اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے گھر کو اپنی لیے کافی سمجھو دوستو آج یہ فضول جو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے نا اس سے درہ بچانے کے ضرورت ہے اور ایک بات اور ہم بتائیں برا تو لگے گا لوگوں کو آج بچوں اور جوانوں سے زیادہ بوڑھے فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں نوجوان کو ڈیوٹی کی فکر ہے کم سے کم ڈیوٹی وجہ سے بچوں کو کالج کی فکر کالج کی وجہ سے بیٹا کما رہا ہے بڑے میاں اور بڑی بی ماشاءاللہ اللہ دونوں بیٹھے سوائے ٹی وی کھول کر کے رکھے چینل بدلتے رہے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا اس لیے میں کہتا ہوں آج سمجھ گئے نا یہ ہمارے بڑے بوڑھے اللہ کا کتاب گھر میں رکھی ہے حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے سارا وقت کس میں جاتا ہے ٹی وی دیکھنے کے اندر سمجھ گئے نا ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین اور ایمان کو یہ بھی یاد رکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جب انسان اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے اپنے دین کو اچھا بنا لیتا ہے تب وہ مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی کا بدلہ دس سے لے کر کے سات سو گنا تک دیتے ہیں ہر مومن کو نہیں ہر مومن کو نہیں ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن آیا جمعہ پڑھا چلا گیا اس کو ستائیس نماز کا ثواب مل گیا ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے ہاں اب دو فن اسلام ہو صحیح مسلم کا حدیث بندہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو خوبصورت بنائے اچھا بنائے اللہ اکبر امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی معطا کے بلاغات بلاغات میں سے امام ابن ابن دنیا اپنی مشہور کتاب کتاب السمت کے اندر بہ کی شعب الایمان ایمان کے اندر بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ کی حضرت لکمان حکیم حضرت لکمان حکیم دنیا کے بد شکل لوگوں میں بد شکل کون تھا لکمان حبشی حبشی شکل و سورت کا حبشی ہوٹ موٹے ناک موٹی کالا کلوٹا کا سب سے بدشکل لوگوں میں شمارت حبشی غلام بکریوں کا چرواہا بکریوں کا چرواہا کتنی کتنے نکائس موجود تھے گزر رہے ہیں بیٹھے تھے لوگ ہرد بیٹھے ہوئے ہی ہیں ان کا پرانا ساتھی چرواہا جو ان کے ساتھ بکریاں چراتا تھا وہ بکریاں ہی چراتا رہ گیا جب یہاں سے گزرا سامنے سے تو دیکھا یہ اتنا کالا اور موٹے ہوٹ والا تو دنیا میں وہی لکمان تھا جو ہمارے ساتھ بکریاں چلاتا تھا چراتا تھا لیکن بکریاں چرانے والا اتنے اچھے مقام پر کہ سینکڑوں آدمی سن رہے ہو لوگوں کو درس دے رہا ہو لوگوں کی نصیحت کر رہا ہو دین کی باتیں بیان کر رہا ہو یہ ناممکنات میں سے اٹھ کھڑا سنتا رہا پھر اس کی آواز آواز بھی اسی لکمان کی لگ رہی لکمان حکیم کی یہ کون ہوگا نہیں صبر ہوا قرآن ان کا چروہا ساتھی آیا کہا کہ کون ہو انت لکمان تم لکمان ہو کہا کہ ہاں وہ بکریاں چرانے والا کہاں بکریاں چرانے والا تم وہی بکریاں چرانے والا لکمان ہو کہا کہ ہاں کہا کہ مجھے پہچانتے ہو تمہارے ساتھ میں بھی بکریاں چراتا تھا بتاؤ ہم بکریاں چراتے رہے تم یہاں تک پہنچ کے اتنی عزت کے مقام تک تم نے کیا کیا کس نے یہاں تک تم کو پہنچا دیا کہا میرے بھائی میرے رب نے پہنچایا اور میرا خیال ہے کہ میرے تین عمل کی بنا پر ہم کو اللہ نے یہ عزت دی کس نے عمل تین اب وہ ذرا سنیں نمبر ایک کہتے ہیں صدق الحدیث صدق الحدیث کل حدیث نمبر دو وہ ادا الا نمبر تین و کو لا یعنی و تر کو کہا پہلی چیز ہے لکمان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچائی اللہ تعالیٰ سب کو صادقین میں شامل کر دے نمبر دو و ادا ال <الْأَمَانَة> ہم نے ہمیشہ امان داری کا ثبوت دیا ہے نمبر تین تر کو مالا یعنی ہم نے کبھی اپنی زندگی کا ایک منٹ فضول اور لایانی بیکار چیزوں میں نہیں ضائع کیا والا قدا تین لکمان الحکمت انشکر للہ یہ ہیں لکمان کا ہمیں ان تین چیزوں کی بنا پر اللہ نے مقام و مرتبہ دیا فضول چیزوں سے بچنا سمجھ گئے نا سچی زبان اور امانت داری ایسا اللہ نے قبول کیا دنیا کے بدشکل، بقری کے حفشی کو اللہ نے یہ عزت دیا کہ اس کے نام کی قرآن پاک میں سورت نادل کی اور اپنے بچے کو جو نصیحت کیا تھا قیامت تک آنے والے سب سے بہترین امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے نادل کیا لکمان نے جیسے اپنے بیٹے کی تربیت کرو تم بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کرو ور قدآتمان حکمتان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سنا ہوگا بہت بڑے عالم ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانے کے ٹائم نہیں ورنہ کچھ ان کی چیزیں بتاتا یاد رکھنے کے لیے لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس حسن بشری رحمت اللہ اپنے وقت کے امام محدث اللہ بڑے پائے کے عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہیں اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے اللہ نے کس انسان کو ناراض کس سے ناراض ہو کر کے ما تولا بدبقت جس راستے پر تو جانا چاہے جا تجھے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے اراض کر لیا علامت کیا ہے اللہ اکبر امام حسن بشری کہتے ہیں سب سے بڑی علامت یہ کہ اللہ ناراض ہو کر کے اس سے اراض کیا کیا علامت کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کام کی چیزوں سے ہٹا کر کے اچھی چیزوں سے محروم کر کے فضول چیزوں میں اس کو مبتلا کر دے دوستو ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کرو سمجھ گئے نا ایک ایک منٹ کا سب ملتل یعنی نعیم قرآن پاک نے سب سے زیادہ قرآن میں کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے تو وقت کی کس کی وقت کی پورے قرآن کو پڑھو سب سے زیادہ قسم کس کی کھائی ہے وقت کی چونکہ وقت بڑا قیمتی ہے ہوتا ہے اسی لیے کھائی قسم اللہ نے قسم وقت کی تاکہ لوگ اپنے وقت کی قدر کریں اگلی بات سوچ میں تھی فضولیات سے بچو اور سب سے بڑی فضولیات پہلے تو تھی پہلے تو تھی دوستوں کے ساتھ اب تو دوستوں کے ساتھ کیا اب تو باپ اپنے بیٹے بیٹے اپنے باپ سے بات کرنے کے فرصت نہیں پاتے کیوں جیب سے نکالا اور بس, بس سمجھ گئے کتنا ٹائم اپنے ہاتھوں سے ایک موبائل نے انسان کو دنیا سے کیا اپنے واجبات اور فرائض سے بھی محروم کر دیا اور اسی لیے ہمارے لوگ جانتے ہوں گے بڑے بزرگ جو بڑے دنیا کے نشے فراز دیکھیں ہیں اولاد میں بگاڑ آج تک اتنا کبھی نہیں ہوا تو جتنا موبائل کی وجہ سے ہوا ہے موبائل کی وجہ سے تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنا وقت فضول یعنی چیزوں میں ضائع نہ کریں اسلام کی خوبصورتی یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے